اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور بے شمار درد و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر خطرے سے ہر شر سے ہر برائی سے آگاہ کر دیا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 اور امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن درس دیا درس میں اللہ کی حمد و بیان کی اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا اور کہا ان کہ لوگو میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں میں تمہیں دجال کے بارے میں اگاہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما من نبی الا انترہو قومہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا وَإِنَّا نُوحًا قَدْ انترہو قومہ نو علیہ السلام نے بھی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 آپ فرما رہے ہیں کہ دجال تو کانا ہوگا جبکہ کہ تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے دیکھنے والا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جس حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں دجال کانا ہے تمہارا رب کہاں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے میرے بھائیوں آنکھیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہر قسم کے ایب سے پاک ہیں ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں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 اور ان کو کسی اور معنی میں تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جب نوح علی صلاحت واللام کی کشتی کا ذکر کیا تو فرمایا تجریب آیونینا کہ نوح علی اللہات اسلام کی کشتی اس طوفان میں چر رہی تھی تیر رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کیا کہہ رہے ہماری اللہ کیا کہہ رہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور کہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں لحکم فإنك اپنے رب کے حکم جائیں ہماری بارے میں کہتے ہیں محبت موسا علی السلات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی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 سورہ کاف کی پہلی دس اہت یاد کر لو تو میرے بھائیوں میں سے کس کس نے سورہ کاف کی پہلی دس احتیاط یاد کر رکھی ہیں جو حافظ قرآن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا کوئی حافظے قرآن کڑا نہ کرے ان کے علاوہ جنہوں نے کاف کی پہلی دس یاد کر رکھی رب العالمین ہم سب کو پورا اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق نہ آپ, آپ کے علم میں برکت ڈالے میرے بھائیوں سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں یاد کریں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کاف کی آخری دس ایتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس لیے سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں بھی یاد کر لیں سورہ کاف کی آخری دس ایتیں بھی یاد کر لیں اور یاد کر لینے کا مطلب کیا ہے جی یعنی کی زبانی آپ کو آتی ہو بس نہیں ان کا مانا آپ کو آتا ہو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 ان کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں ان کے معنی بھی آپ جانتے ہوں اور ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے میرے بھائی چوتھی حدیث جس سے پتا چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کرتے ہیں جناب حشام بن عامر عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما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 تو وہ ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک جمعہ کو کاف کی تلاوت کرے گا پھر دوسرے جمعہ کو کرے گا تو ان دو جمعوں کے مابین اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور اسے حاصل رہے گا ایک روشنی ہے جو اس کے لیے موجود رہے گی <سلطنی> <سلطنی> میرے